اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہب وزینة وتفاقر بينكم وتکاسر في الاموال والاولاد کمسل غیس اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرہ عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ بولا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ سمل يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بِمَا فکوریل بنا سل ب ومن يتبلى فان الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نبه القلوب بنا باليمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ننفق انبالنا ونبذل انفسنا لے قامت دینک وعلائی کلمتک آمین یا رب العالمین سورہ حدیث کا پانچوں حصہ یہ بھی پانچ آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے ندیق اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی پانچ الفاظ آئے ہیں اور وہ پانچ الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مزمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے تماشا ہے اور یہ دھوکے کی تکتی ہے اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے داخل کر دیں تو امر حیات دنیا اللہ بتاؤ غروب دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں آپ کو اپنی اصل منزل اپنا اصل گھر اپنا اصل وطن بھول گیا کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بہت ہی بد نصیب ہے تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے جیسا کہ سورہ کبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو مما حاضر حیات دنیا اللہ لہبو وارمون یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے بلکہ لہب و لعب یا لعب اور لہب دونوں ترکیبوں کے ساتھ پہلے لہب اور پھر لعب یا پہلے لعب اور پھر لہب دونوں ترکیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے اس پر میں پھر ارض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبری ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربٹ کے ساتھ آ رہے ہیں جان لو اعلمو یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس پہلے امر سے شروع ہو رہی ہے اعلمو ان اللہ ارض بعد موت وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر سولہ اور ہم نے جو حصے کیے ہیں جو تجزیہ کیا ہے اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اس اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے یہاں یہ پانچواں حصہ اس آیب سے شروع ہو رہا ہے اے نموں ال نمن حیات دنیا لائبوں و لہووں و زینتوں و تفاقروں میں تقاسروں فلم والے والا جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے کچھ لذت حاصل کرنا ہے کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے یہ گویا کہ پانچ جو ہے الفاظ آئے ہیں ان پانچوں کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے پانچ ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں ورنہ محاورے میں عام طور پر لہم و لایب کا لفظ آتا ہے پہلے لحب اور پھر لحم اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہم لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے لائبن و لہ و زینت بینکم و تقاف الفلم والے ولاد انسانی زندگی کے پانچ ادوار ہیں پہلا دور وہ ہے جبکہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے کوئی فکر نہیں کوئی تشویش نہیں کوئی اندیشہ نہیں اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں وہ والدین کے ذمہ ہے بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے اللہ یہ کہ تکلیف ہو تو رونے گا کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسور گا اور وہ والدین جو ہے وہ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا اس میں کوئی وہ جس کو سینچل گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے کوئی تجز نہیں ہوتا وہ کھیل ہے معصومانہ کھیل زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں ان کی سوچ کا ان کے سارے ان کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل اے لموں الم الحایات دنیا لائبون. اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹی ایجر سٹیج یہ نہایت خطرناک دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں رہ جاتا اس میں کچھ نہ کچھ تلجس شامل ہوتا ہے کوئی سینشل گریٹیفیکیشن آتی ہے اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے یہ دوسرا مرحلہ لہ یہ لائم کے بعد لہو ہے اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے تیسری سٹیج آتی ہے زینا بناؤ سنگھار یہ جب بھی کوئی اٹھارہ انیس بیس برس کا کوئی سجیلا جوان ہوگا یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے اب اگر ٹنگ جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ, وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا اس میں بناؤ سنگھار سینت یہی گویا کہ ان کی سوچ ان کے فکر ان کے ساری جو احساسات ہیں ان کی ساری نفسیات کے اندر سب سے نمایاں شہ یہ ہو جاتی چوتھا دور آتا ہے و تفاق و اب یہ دور ہے اصل میں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ پچیس تقریباً عمر سے لے کر اور پینتیس چالیس کی عمر تک اس میں اصل شے ہوتی تفاقور ہو. اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے نکل جائے فخر مختلف چیزوں پر ہوگا وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے مال پر ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پٹھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا بدے مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آ گئی ہے نئے ماڈل کی تو اب پٹھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے باہر اسی ماڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی سے چین نہیں آئے یہ ایک دور ہوتا ہے تفاقور اپنی نسل پر ہے عصبیت پر ہے اپنی قبائلی جو برتری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے یہ ہے تفاقر بینکوں چالیس برس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے تقاصر الفلم والے والد اب انسان کو کثرت کی فکر ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاخور کے دور میں آدمی مونچھ اونچی رکھتا ہے کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہ ہو لیکن تکاثر کے دور میں آ کر منہ چاہے موڑ دی جائے پیسہ ملے پیسہ ہے اصل شے دولت آنی چاہیے باقی یہ کہ ذرا موچ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے آپ کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خام جو ہے اپنی دولت ضائع کریں پیسہ سنبھالو دولت سامنے رکھو اور تقاصر فلمواد اولاد ویسے تو یہ کہ آج بھی کثرت اولاد جو ہے خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں اس پہ ایک اس کو یقیناً جو ہے بہت ایک تقریبت حاصل ہوتی ہے قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجاہت تھی ہی اس بنیاد پر آج بھی آپ کے دیہاتی زندگی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب تھے جو ایک حادثے میں بلکہ حادثے میں کیا قتل کر دیے گئے ایک ڈاکے میں انہوں نے میرے ساتھ ہی ایم بی, بی ایس کیا تھا وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا یہی فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا باجوہ فیملی سے متعلق تھے وہ کہ اس کے گیارہ بیٹے تھے گیارہ کے گیارہ اعلی تعلیم یافتہ ہو گئے اب وہ کوئی کہیں پر ڈی سی لگا ہوا ہے کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے گاؤں میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست تو بازو نہیں ہے بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکیں مداخلت کر سکیں تو کہا کرتا تھا کوئی میرے گیارہ پڑھے ہوئے لے لے مجھے ایک انپڑ دے لے. وہ اس لیے کہ یہاں تو اصل میں جس کی لاٹھی ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی عزت ہے گاؤں میں تو سر اٹھا کر وہ چل سکتا ہے اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہیں چلے گئے سب کے سب یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجاہت کی بنیاد موجود نہیں تو اس حوالے سے جانیے اور خاص طور پر چونکہ قرآن مجید نازر ہو رہا ہے خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے اس میں جو اولین مخاطب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا تو تقاصر فلم والے یہ میں نے اتنی مذاحت اس لیے کی ہے کہ آج کی دنیا میں تو برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا اور ابھی بھی جو, جو ہوگا آپ کو آپ کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تقاصر ان فلم والے یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیزیں ہیں تو یہ ہے در حقیقت یہ پانچ الفاظ کے مابین جو رب تھے اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لابہ گزرے گی بچپن بھی آئے گا پھر جوانی بھی آئے گی نوجوانی کا دور آئے گا پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا پھر ادھیڑ عمر کی عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہے البتہ آخرت سے تقابل کیا گیا آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ مرضوان یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے اس میں ابدی طور پر دو حصے ہو جائیں گے دو انسانی کے یا تو یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے اور یا عذاب شدید ہے در حقیقت یا پر وہی معاملہ جو ہے وہ من حیات دنیا اللہ بتاؤ غرو اس کو امفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق رہو یہاں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں جان لو کنفرد دنیا کاننا کا غریب و نوعب ارو سبھی یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تم راہ چلتے مسافر ہو مالی ولی دنیا جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کا مسافر بن استدل رہتا کا راک بن استغل ان سنورا فتح کہا میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے اس کا وطن نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے بس کتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو اس سے زیادہ نہیں مالی والی دنیا ان نما مسلی راہ کے بن استحتر بن سما فتح کا تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ کنفر دنیا کا کا غریب انعادی اب دیکھیے تصویر جو دی گئی ہے لیکن تصویر سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں تقاصر ان سے لمبانے اولاد اس کی تکمیل آپ کیجیے سورہ تکاثر سے اللہ کو متقاصر تو ملمق یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں سے بیٹھ کر لیکن بحتاط جو دولت کی بہتاط کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے لیکن دولت کی بحتاط وہ جو حص ہے اس کی کو قب التقاصر حقاص القم المقابل وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت اے لم ان نمن حیات دنیا اگرچہ کہا گیا کھیل مراد کیا ہے وہ بچپن کی زندگی کا دور وہ اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور وہ جوانی کا دور وہ تفاق وہ جوانی اپنی پوری شدت کو شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی وہ تقاصر ان فلم اب تمسیل پر غور کیجئے کم اصل نئے سن آج ابل کفارا نبات فطرہ ہو مسفرن سم یقون یہ وہی سائیکل انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے بچپن ہے پھر اس کے بعد نوجوانی ہے جوانی ہے پوری طاقت کو پہنچنا ہے شدت کو پہنچنا ہے ہر تائزہ ہو اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے ادھیڑ عمر ہے بڑھاپا ہے اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے مسل ہے گیسے جیسے مثال ہے بارش کی آ کفار نباتو یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے کفر کے لب بھی مانی میں نے آپ کو بتایا کہ دبا دینا چھپا دینا اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے بیج کو دباتا ہے پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہل آئے گی اور ابھرے گی تو کم اصل غیر جیسے ذرہ کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں زرا آ جب جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہے تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کا غیسن آ جب کفارا نبات بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ ماگ ہو جاتا ہے سما یحیج پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی حاجہ یہی جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے چنانچہ سے کہا جاتا ہے حاجت دم خون نے جوش مارا حاج فہل نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا بفر گیا حیجت یا حیج تو شب ناول ہر باول کسی شے کو جوش دلانا یہ حیجا یوح جو تہی جناتا ہے اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے اس کا مطلب ہیجان ہی. حیجان کی کیفیت حیجانی کیفیت یہ حاجہ یہی جو سے لفظ ہے ہے یہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہار اس کے اندر بہت معروف ہے تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی بارش ہوئی تھی اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاوت جو ہے سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل و گیا ریت پڑا ہوا تھا بے آب و گیا مٹی تھی اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا پھر اس کے بعد سما یا پھر وہ فصل جو ہے لہل آتی ہے اپنی پوری قوت کو آتی ہے جوش مارتی ہے فقرا ہو پھر تم دیکھتے ہو زرد پڑ گئی کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے گی کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی سم متراہو تراہو مسفر تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ درد پڑ گئی ہے سما یقول و پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مستقبل ہے کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں نشیا کے وہ بہت بڑے رقبے جو ہے اس طرح کے ہیں جو اسٹیپس کہلاتی ہے کہ جو یہ سطح مرتفع کے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ کبھی لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے یہ منگولز بھی وہیں کے تھے پھر اسی طریقے سے یہ برہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں کہ ان کے یہاں پر کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں اور باقی یہ کہ وہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ ٹیلا ہو وہ چنگیز ہو کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہے ہسٹوریکل ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا زرد ہو جائے گا اور وہ بربرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے روز جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا پھر اس کا کوئی مجوری نہیں ہوگا وہ سبزہ وہ ہریالی وہ ترو وہ ختم ہوئی پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے پھر وہی ویرانی ہے پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا تو جیسے یہ سائیکل ہے اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے بیج ڈالا ہے باقاعدہ فصل ہوئی ہے لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں وہ تنکے ہیں کہ جو ٹوڑی کے تنکے ہیں توڑی بھی اگر فرض کی جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات صالحات ہیں وہ ہیں ہوا انہیں لیے کر رہی ہے اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا یہ سائیکل ہے نبات آتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے جس گھر میں بھی نئی ملادت ہوئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس میں طاقت آتی ہے وہ جوانی کو پہنچتا ہے اس کی امنگیں ہیں اس کے ولولے ہیں اس میں تفاکور پیدا ہوتا ہے زینت ان بطفر پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے فطراہ مسفرن چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں بال جو ہے سیاہ نہیں رہے سفید ہو گئے ہیں ہو کے آخرے کار بڑھا پائے گا بہت آئے گی اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں تو یہ ہے وہ سائیکل ہیومن لائف سائیکل اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے سائیکل ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے مانوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ اسٹیجز ہے حیات دنیا نائبوں و لہ و زینتن و طاکر و تقاث الفیل والے مالاد کا مسل غیسن آ جب کفارا نبات ہو سما یعنی فطراہ مسفرت سما یقور و فتح یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے فقیر کے ساتھ لدا کے ساتھ بھی ہونا ہے محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے جھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کے مٹی مل جائے گی لیکن وہ فل آخرت آزاب ان شدید وردوان وہاں ہے دبام مستقل وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو ہے بہت سخت وفیل آخرت عذاب الشدیدم و بخفرت اللہ واضح اور پھر دوسری شکل ہے اور بقرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ومن حیات دنیا اللہ مطا الغرور اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے حبیث نبی جو ہے حدور نے فرمایا اج دنیا مزرات الآرہ دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی ہے دنیا مدرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے جہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا فصل کہاں سے ملے گی اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شہ ہے یہ لائبلٹی نہیں ہے بہت بڑا ایسٹ ہے اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا اپنے اندر گم کر دیا پھر وہ اقبال بات کا شعر سنا رہا ہوں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں دنیا کا طالب ہے نہیں دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ لگو علم ہی ان کے علم کا مطلب